الحمد اللہ اشفا باریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا ہمارا درس جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا باب ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ السلاط کی دستے اقدس سے آپ کے مبارک انگلیوں سے ان کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونے اور حضور علیہ السلام اسلام کی ہاتھ مبارک کی برکت سے تھوڑے پانی کے کثیر ہونے کے حوالے سے کچھ معجزے سنے تھے آج جو فصل ہے جس میں قاضی اعظمال کے رحمۃ اللہ تلا علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کیے ہیں وہ معجزے تعلق رکھتے ہیں حضور علیہ السلاط اسلام کے ہاتھ مبارک کی برکت سے یا آپ کی اپنی ذات کی برکت سے یا آپ کی دعا کی برکت سے تھوڑے کھانے کا کثیر ہو جانا بہت زیادہ ہو جانا شیخ محقق عاشق رسول شیخ عبدالحق محدث محد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے معجزات یعنی تھوڑی چیز کا کثیر ہو جانا تھوڑے کھانے پینے کا کثیر ہو جانا یہ اس بات پر درارت کرتے ہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی تربیت فرماتے ہیں اسی طرح حضرت السلاط اسلام جسمانی تربیت بھی فرماتے ہیں یعنی آپ علیہ السلاط والسلام سے جیسے روح کو غذا ملتی ہے ایسے ہی بدن کو غذا بھی ملتی ہے گویا کہ آپ کاشی میں کل نعمت ہیں ہر نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم عطا فرمانے والے ہیں یہ پیچھے شفا شریف کے اندر حضور علیہ اسلام کے زہد میں اور دیگر مقامات آپ کے سخا کے اندر گزر چکا کہ حضور علیہ السلاط اسلام عطا فرماتے دیتے خوب دیتے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جو آتا اس کو دیتے لیکن آپ علیہ السلاط اسلام کی صحبت ایسی تھی کہ جس میں جو آتا جو اس سے مشرف ہوتا نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ اول تو وہ خوب مال لے کے جاتا لیکن پھر اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے کرتا تھا یعنی آخرت کی طرف حضر الیہصلاط اسلام اس کو متوجہ کر دیا کرتے تھے دنیا کی بےسباتی دنیا کی جو فنا ہے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ایسا خوبصورت درس دیا کرتے تھے کہ کثیر دولت ہونے کے باوجود اس سے بے رغبتی رہا کرتی تھی اور آخرت کی طرف توجہ رہتی تھی تو بحر حضور علیہ الصلاط اسلام دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور اخروی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے بہت سارے مقامات پر یہ معجوزے بیان ہوئے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کی دعا کی برکت سے آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے آپ کے لواب دہان کی برکت سے تھوڑا کھانا جو ہے وہ کثیر لوگوں کو کفایت کر گیا ان میں سے کچھ واقعات یہاں پہ ذکر کیے ہیں سب سے پہلا تو یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کھانا طلب کیا یسم ہوں حضور علیہ السلام سے کھانا طلب کرنے لگے غربت ہوگی اس لیے تو حضور علیہ اللہ اسلام نے ان کو جو کا نصف وسک دیا یعنی ایک وسق جو ہوتا ہے اس کے اندر ساٹھ سا ہوتے ہیں ساٹھ سا اس کے اندر ہوتا ہے ہو ایک سا جو ہے یہ چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم ہوتا ہے اب اس سے حساب لگا لیجیے گا کہ تیس سا کتنے بنیں گے تو اتنا اس کو حضور علیہ اسلاد اسلام نے دیا یعنی سمجھ لے کہ سو ایک سو دس کے قریب حضر اللہ نے اتنا کلو اس کو جو عطا فرمائے آپ الصلاۃ اسلام نے وہ لے کے چلے گئے فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں کہ وہ شخص ان کی اہلیہ اور ان کے مہمان ہمیشہ اس میں سے کھاتے رہے صرف ایک سو دس کلو جو تھا اس کو پیس کے رکھ لیا یا وہی اس میں سے کھاتے رہے حتیٰ کہ ایک دن اس کو تول لیا ماپ لیا اب ماپ لیا تو پھر وہ ختم ہو گیا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی بتایا معاملہ سارا تو حضور السلاط اسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ تولتے اس کو ماپتے نہیں تو تم اس کو ہمیشہ کھاتے رہتے اور یہ تمہارے پاس ہمیشہ باقی رہتا فرماتے ہیں جزات ہی تقسیر تعامی و برکت ہی و دعی قول ابو اڈی جن رشی محمد قال حدثنا العذري قال حدثنا الرازي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن صفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن ع قال حدثنا معقل أن أبي الزبير وacaksın جابر أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطرة وسقة شعير اب ع توڑنے کی وجہ سے ختم ہو گیا ماپنے کی وجہ سے اس کو ناپ لیا ماپ لیا کہ بھئی کتنا ہے یہ ختم ہو گیا اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں ملا عداری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی علماء کے حوالے سے لکھی اور اسی طرح شیخ محکی کی اللہ تعالی نے بھی مدارج النبوہ میں علماء کے حوالے سے لکھی کہ یہ توڑنا جو ہے عام طور پر اب بندے کا توکل ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ختم کر دیتا جو مشغول ہوتا ہے بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے خرچ کر رہا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے کہ میرے پاس موجود ہے اور وہ اس میں سے کھاتا پیتا رہتا ہے اب جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے اور اتنا کھانا باقی ہے اتنے پیسے باقی ہیں اتنا سامان ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے دن میں اتنے خرچ کروں گا اتنے دن میں اتنے خرچ کروں گا تو اتنے دن میں جا کے یہ ختم ہو جائے گا اب اس کا توکل جو ہے وہ گویا کے ان چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے پہلے وہ خرچ کر رہا تھا کھا پی رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل تھا اس کا تو وہ مال اس کا چلے ہی جا رہا ہے چلے ہی جا رہا ہے لیکن جب اس کی توجہ آ اس چیز کے اوپر تو اب اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے توکل اللہ پر ہے تو اس توقل کی وجہ سے وہ چیز زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے ویسے عام طور پہ صوفیہ بھی یہ فرماتے ہیں اور بہت کا اس کا تجربہ بھی ہوگا کہ اگر جیب میں رقم ہو اور اس کا بندہ خیال نہ کرے کہ کتنی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے پتہ نہیں چلتا بندے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنا خرچ کر لیا اس میں سے ہاں جب وہ دیکھتا ہے گنتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس گننے کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چونکہ جہالت کی وجہ سے مشغول پن کی وجہ سے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے اس کا نتیجہ یہ برکت نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی پر توکل نکلتا ہے تو اس لیے نہ گننے کی وجہ سے نہ نا ناپنے کی وجہ سے بھی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر برکت ہو جاتی ہے اگلا واقعہ کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے یعنی سیدتنا ام عملیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت السلام کی رضاء خالہ بھی بنتی ہیں تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کرنی ہے کچھ ہے تو ان روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے کہ یہ موجود ہیں آپ حضر السلط اسلام کو بلا لیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے شہزادی کو بھیجا حضرت عم اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہ اتنے تھے کہ حضرت ارنس نے اپنے ہاتھ کے نیچے نے بغل کے نیچے اس کو دبا دیا روٹی کے ٹکڑے اتنے تھے تو حضور علیہ السلام اسلام کو بلایا تو حضور نے کہا کہ چلو اپنے ساتھ جو ہے ایک روایت کے مطابق ستر اور ایک صحیح روایت کے مطابق اسی صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ حضر اللہ اسلام لے گئے اب حضرت ابو طلحان ساری رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ حضر الصلاط اسلام تو اسی افراد کو لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانا صرف اتنا ہی ہے تو یہ بھی واقعی زبردست صحابیہ تھیں اور انتہائی ذہین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت محبت کرنے والی اور حضرال اسلام پر کیا توکل تھا حضر الصلاط اسلام پر کیا ان کو بھروسہ تھا کہ حضر الِلاط اسلام لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے حال کو جانتے ہیں اس عرصہ موقع نے مدارج جو نبوہ میں لکھا ہے حضور کو پتا ہے کہ جب کھانا اتنا ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو پھر وہ خود ہی کر لیں گے اور یہی ہوا کہ حضر الیہ اسلام تشریف لائے اور آپ نے اس پہ کچھ پڑا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے سالن میں ملایا گئے تو اسی کے اسی افراد نے وہ تھوڑا سا کھانا جو حضرت انس عزی اللہ تعالیٰ کپڑے میں لپیٹ کے بغل کے نیچے رکھ کے آ تھے سب کو پورا ہو گیا روٹیاں سب کو پورا ہو گیا آو! یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معاوضہ کھانے کی زیادتی ہوئی تھوڑے کھانے میں یہ بیان کیا فرماتے فمر ابی فت و قالفی ماشا اللہ, من من ما اللہ حضور نے اس پہ کچھ پڑا اس کھانے پر اس ٹکڑے پر جو چورا کر دیا گیا اس پہ کچھ پڑا نہیں کوئی حمد پڑی صنا کی پرانی آیات پڑی دعا کی اللہ تبارک وطن اس میں برکت عطا فرمائے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم خندق کے موقع پر جنگ خندق کے موقع پر اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آسار دیکھے تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کچھ جو ہیں اور ایک بکری ہے اس کا کھانا بنا لیتے ہیں حضر اللہ اسلام کے لیے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے گئے اور چار پانچ افراد اور ساتھ ہو سکتے تھے تو اللہ علیہ نے اعلان فرما دیے کہ چلو جابی نے ہم سب کی دعوت کی ہے ایک ہزار کے قریب صحابہ اکرام علیم ردوان یہ اللہ علیہ اسلام کے ساتھ چل دی ہے صحیح سے مبارکہ ہے بخاری شریف مسلم شریف کے عدیز پاک ہے اب حضر السلام نے حضرت جابر اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ, پہ پیغام بھجوا دیا کہ جا کے ان کو کہ دو کہ جو چیز موجود ہے اسے رکھیں اب حضر اللہ اسلام آئے اس پہ دعا پڑی دعا پڑنے کے بعد آپ نے کہا کہ ایک عورت کو اپنے ساتھ اور ملا لو روٹیا بنانے کے لیے اور حضرت علیہ السلاط نے اپنا مبارک لو آب دہن اس آٹے کے اندر اور اس سالن کے اندر ڈال دیا آہ! وہ نتیجہ یہ نکلا ان سے یہ کہہ دیا کہ اس کو ہانڈی کو کھولنا نہیں ہے اور روٹیا بناتے رہو بس اب لوگ آتے رہے حضر علیہ السلاح اسلام سب کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے یہاں تک کہ ایک ہزار افراد سارے کے سارے کھا لیا انہوں نے اور پھر اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ ویسے ہی ابل رہی تھی ویسے ہی کھانا اس میں موجود تھا اور ہمارے پاس جو آٹا تھا اس سے روٹیاں مسلسل بنی جا رہی تھیں بنائے جا رہے تھے اب اس میں حضرت اسلام کا عظیم معجزہ ایک تو یہ کہ ایک ہزار افراد نے کھا لیا برکت تو ہو گئی لیکن کمال تو یہ تھا کہ حضرت جابید اہلیہ اور ایک عورت مل کے ایک ہزار بندوں کے لیے روٹیا بھی بنا لی آسان کام نہیں تھا ایک ہزار بندوں کے لیے روٹیا بنانا یہ بھی حضر الصلاۃ اسلام کے ایک موجوہ ساتھ میں ہے کہ ان کے اندر اتنی قوت و طاقت آ کہ اتنے وقت کے اندر بنا بھی لیا کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور سب کے لئے بن بھی کیا تو فرماتے وہ حدیث جاب فی اط عام <سلام> ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندی الفراجلم من الصاع الشعير وعنااقم وقال جاب فأقسم بالله لأكلوا حتى تقوه حرف وإن برمةنا لتغطّ كما هي وإن عج ننا لا يحبز وقال رسول الله صل الله ت عليهه ووس بسق في العجين والبررم وبعك رباه أن دابلٍ سعيد برمين وأما. آگے مزید اسی حوالے سے ایک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجوزہ تازی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اسی کی مثل انصار کے ایک شخص اور ایک عورت یعنی ان کی اہلیہ کے بارے میں یہ مروی ہے ان کا نام مذکور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک مٹھی آٹا یا کوئی بھی چیز کھانے کی لے کر آئے تو حضر علیہ السلاط اسلام نے اس کو برتن کے اندر پھیلا دیا اور کہا کہ اس میں سے کھاؤ اس میں سے کھاؤ روایت کے اندر یہ موجود ہے ابن سعد کی روایت ہے کہ اس وقت گھر کے اندر گھر کے ساتھ جو ہجرے بنے ہوئے تھے اس میں اور گھر کے باہر کا جو حصہ تھا اس میں جتنے افراد موجود تھے وہ مٹھی پر جو کھانا تھا جو برتن میں پھیلا دیا حضر السط اسلام نے تمام کے تمام نے اس میں سے کھا لیا ٹھیک ہے اور پورا گھر نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یا ان صحابی کا بھرا ہوا تھا کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خالی پیٹ وہاں سے گیا وہ تمام کے تمام پیٹ بھر کر وہاں سے کھا کر گئے تھے فرماتے ہیں وَعَنْ ثَابِتٍ مِثْلُهُ عَنْ دَجُلِمْ مِنَ الْأَنصَارِ وَمْرَآتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِمَا اور اب جی ابفیل صلی اللہ علیہ, من علیہ وب صحافی آگے ایک اور حدیث سے مبارك اس حوالے عليه وسلم ان کی حدیث سے پاک روایت کرتے ہیں کہ یہ ہی کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کھانا بنایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو پورا ہو سکے بس اتنا کھانا میں نے بنا لیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو حضرت علیہ السلط اسلام نے تشریف کے فرمایا کہ انصار کے تیس بزرگوں کو بلا لو تیس بزرگوں کو بلا لو تو کہتے ہیں میں نے بلا لیا وہ آئے انہوں نے کھایا پھر کہا کہ ساٹھ کو اور بلا لو ساٹھ اور آ گئے تو انہوں نے بھی آ کے اسی طرح کھایا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے پھر فرمایا ستر کو اور بلا لو وہ ستر اور آئے پھر انہوں نے بھی کھا لیا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک سو ساٹھ ہو گئے بیس اور آئے انہوں نے بھی اس سے کھا لیا اکلو حتہ ترک یعنی ان تمام نے کھایا یہاں تک کہ کھا کھا کے پیٹ بھر گیا اور انہوں نے اس کھانے کو چھوڑا یعنی پیٹ بھر گیا ان کا اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا ان میں سے کہ جس نے اسلام کو قبول نہ کیا اور حضور علیہ اسلام کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اب یہ انصار کو جو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ بات لکھی اس کی شرح میں کہ حضور علیہ السلاط اسلام جانتے تھے کہ جن کو بلا رہے ہیں انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن جب حضرال الصلاط اسلام کا یہ معجزہ دیکھیں گے تو وہ ایمان لے کر آئیں گے انا نونا یہ الفاظ ہیں ملاالی قاری رشمۃ اللہ تعالی کے حضور اللہ اسلاط اسلام نے انصار کے یہ جو تیس بندوں کو بلایا تھا یہ اس لیے بلایا تھا کہ حضر الصلاط اسلام جانتے تھے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا ہے علم تھا حضر الصلاط اسلام کو فرماتے ہیں وحديث أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو ثلاثين من أشراف الأنصار فدعاهم فأكلوا حتى تركوا ثم قال ادعو ستين فكان مثل ذلك ثم قال ادعو سبعين مثل ذلك ثم قال ادعو سبعين رَجُلًا. 180 بندوں نے دو بندوں کا کھانا کھا لیا آمد. اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت بن رضی اللہ تعالی عنہوں کا روایت کرتے ہیں کہ حضور السلاط اسلام کی بارگاہ میں ایک برتن لایا گیا جس میں گوشت تھا جس میں کچھ گوشت تھا بولے صبح سے دوپہر تک ایک قوم آتی دوسری کم جاتی سارے کے سارے اس کے پاس بیٹھ کے کھاتے وہ ویسے کا بھی ویسے ختم نہیں ہوا اس سے اگلی حدیث مبارکہ ایک غزبے کے دوران سیدنا عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ایک سو تیس افراد یہ تھے تو کچھ سا یہ کھانے کا لایا گیا اور ساتھ کے ساتھ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس میں سے جو اس کی کلیجی تھی وہ بھونی گئی قسم کھا کے کہتے ہیں وہ ایم اللہ وہ کلیجی ہمارے سامنے رکھی گئی بکری کی کلیجی کتنی ہوگی تھوڑی سے کہتے ہم میں سے ہر ایک نے اس میں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اس کو پکایا گیا سارے اس کو کارڈ کے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے وہ ختم نہیں ہوئی وہ باقی رہی ہم نے اپنے برتنوں میں رکھ کے اس کو اونٹ پر چڑھا لیا کہ راستے میں کام ا جائے گی آل آل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں تھیں فرماتے ہیں <تصفح> من زاری کا حدیث عبد الرحمن بن ابي بكر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 و 100 اور ذکر فی الحديث انه ادن الصاع من طعامین و سنیت اگلا واقع حَزَّ بہت سارے صحابۂ کرام علی مردوان سمروی ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی امرا ال اسی طرح حضرت سلمہ بن الاقوا حضرت ابو ہریرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام کی تمام روایت کرتے ہیں کہ ایک غزبے کے اندر صحابۂ کرام علی مردوان کو بہت زیادہ بھوک لگی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ جو اونٹ ہے ان کو اب ذبح کر لیا جائے تو حضور نے اجازت بھی مرحمت فرما دی تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برقاعد رسالت میں رض کی کہ اگر اونٹ ہم ذبح کر لیے جائیں گے تو کل اگر مقابلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے تو آپ دعا کر دیں حضر استاط اسلام نے سب سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جائے بقیہ سامان سب لے کر آ تو لوگ لاتے رہے یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ کھانا لے کر آیا وہ فقط ایک سا کھجور تھی یعنی چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم کھجور تھی اتنا سب سے زیادہ کھانا ایک بندہ لے کر آیا اس سے زیادہ کوئی کھانا لے کر نہیں آیا تمام کے تمام کو ایک دسترخوان پر رکھا گیا حضور علیہ السلاط اسلام نے اس پر دعا کی تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں کہ اتنا کھانا جمع ہوا کہ بکری کا چھوٹا بچہ جتنا قد ہوتا ہے اتنا کھانا اس میں جمع تھا حضور الصلاۃ اسلام نے ان برتنوں پہ دعا کی تو اتنی برکت ہوئی کہ اس کھانے میں سے لوگ پورا لشکر اپنے برتنوں کو بھرتا رہا بھرتا رہا یہاں تک کہ سب نے بھر لیا وہ اپنی جگہ پہ باقی رہا آمد آمد آمد فرماتے ہیں ومین کا حدیث و عبد الرحمان ابنی ابھی امرت الفاری ابھی ہی فو کا دالک کو سب سے بڑ کر جو کھانا لے کر آیا وہ چار کلو میں ایک سو ساٹھ گرام کم کھجور لے کر آیا اگلی روایت حضرت ابو رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا گی الگ وہ واقعہ جو مشہور واقعہ دودھ والا وہ آگے بیان کر دیں دو روایتیں بعد یہاں پہ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حزر علیہ اسلام نے حکم دیا کہ اہل صفحہ کو بلا لو اہل صفحہ ایک روایت کے مطابق ستر ایک روایت کے مطابق ایک سو بیس اور ایک روایت کے مطابق تقریباً چار سو کے قریب تھے فتح حتہ جماعت میں نے ان کو ڈھونڈا اور تمام کو میں نے جمع کر لیا تو پھر ہمارے آگے ایک برتن رکھا گیا کہتے ہیں ہم نے جتنا کھانا تھا اس میں سے کھایا وہ فروغ اور اس سے ہم فارغ ہو گئے وہی امس وہ ویسا ہی تھا شین جب جبکہ رکھا گیا تھا ہاں مگر اتنا ہوا کہ جب اس سے کھا رہے تھے تو اس میں انگلیوں کے نشان اب موجود تھے پہلے انگلیوں کے نشان نہیں تھے لیکن اب ہم کھاتے رہے تو اس میں انگلیوں کی نشان بڑھ گئے پہلے وہ نہیں تھے وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان ادعو له اهل الصفه فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين ايدينا صحفه فاكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت الا ان فيها اثر الاصابع इसी ایک اور روایت بیان کرتے ہیں قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ حضر اللہ نے اولاد عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا ان کی دعوت کی اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو اونٹ کا چھوٹا بچہ پورا پورا کھا جایا کرتے تھے اتنی ان کی غذائیں تھیں یا جزآ کے الفاظ ہیں جزاء یہ اونٹ کو بولتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق اس سے بکری بھی براد لی گئی ہے لیکن مفسر جو دیگر احادیث کے اندر اس مراد اونٹ کا بچہ اتنا وہ کھا جایا کرتے تھے کھانے پینے والے لوگ تھے ایسے بہت سارے واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ پہلے اور اب بھی ایسے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ ان کی رغبت ہوتی ہے بہت کچھ کھا جاتے ہیں تو اتنا کھا جاتے تھے اور بہت سارا پی جاتے تھے حضور علیہ السلاط اسلام نے ان میں سے چالیس افراد کی دعوت کی کہ چالیس آ جائیں بعض ان میں سے زیادہ کھانے والے تھے تو آپ نے فقط ایک مد ایک مد یہ کلو کے قریب سمجھ لے اتنا ہوتا ہے تو وہ کھانا رکھا فکر و حتّہ کھاتے رہے کھاتے رہے اس میں سے یہاں تک کے سارے کے سارے جو ہے وہ سیر ہو گئے وہ بقیہ کما ہوا وہ ویسا ہی باقی تھا پھر اس کے بعد دودھ کا ایک برتن منگوایا حضر السلام نے ف شریب و ربو پیتے رہے ہاں تک کے سارے کے سارے کہ سارے پیا ہی نہیں گیا تھا و بقما و بکیا کا لم یوشر <مِّنهُ> ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خانے کا زیادہ ہو جانا کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ نے پھر ولیمہ فرمایا تو حکم دیا کہ ان, ان کو بلا لو بعض کا نام لیا جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو فاروق اعظم کو بلا لو حضرت عثمان کو بلا لو حضرت علی کو بلا لو ان, ان کو بلا لو نام لئے پھر فرمایا حضرت انس سے فرمایا وہ کلک جو مل رہا اس کو بلا لو یہاں تک کہ گھر ہجرا سب بھر گیا اب حضور علیہ السلاط اسلام ان کے پاس ایک برتن لے کر آئے جس میں ایک مد کھجور کا حلوہ بنا ہوا تھا ملیدہ حلوہ بنا ہوا تھا حضور علیہ السلاط اسلام نے وہ ان کے سامنے رکھا اور اپنی تین انگلیاں اس میں رکھ دیں لوگ آتے رہے کھاتے رہے و بقیت مما کانا یہ بعض روایتیں آگے آ رہی ہیں یہاں پر بہتر کا تذکرہ کیا ہے کہ اکہتر یا بہتر تھے آگے دوسری روایت آئے گی اس میں تین سو سے زیادہ افراد تھے وہ کھاتے رہے کھاتے رہے وہ جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا سب نے اس میں سے کھا لیا فرماتے ہیں ان, ان, ان النبي صلى الله تعالی علی وسلم حين ابتنى بزینب امره ان يدعو له قوما سمماهم وكل من لقيذا حتى امتل البيت والحجره وقدم اليهم طورا فيه قدر مد من تمرن جعلا حيث فوضعه قدامه وغمس صلات اصابع وجعل القوم يتغذون ويخرجون و بقیت و کاندن آگے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فی روایت اس اسی قصے کے اندر یا اس کے مثل قصے کے اندر یہ ہے کہ قانو زواو و زحاؤ کہ وہ تین سو سے زیادہ افراد تھے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نے کے بات جو ولیمہ فرمایا اس کا ہے اور جو تین سو سزادہ افراد سے زیادہ افراد تھے یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح فرمایا تھا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ آخر میں ذکر کر رہے ہیں اور وہ کھانا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بنایا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی معذرت کر رہی تھی کہ تھوڑا سا یہ تو تھوڑا سا کھانا بھیجا میں نے لیکن وہ تھوڑا کھانا حضور نے سو کو کھلا دیا انس نے کے بعد مجھے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو جب میں نے اٹھایا تو حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں اٹھا رہا تھا اس وقت زیادہ تھا وہ کھانا برعلی قاری نے بڑی پیاری بات کہی بڑی خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کے بڑا مزہ آیا پڑھ کے کہ فلا ادری یہ تو ٹھیک ہے کہ کھانے کی مقدار کے حوالے سے حضرت انس نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا جب زیادہ تھا لیکن اس کھانے میں حضور علیہ الصلاۃ اسلام نے اپنی تین مبارک انگلیاں رکھی تھی یقیناً برکت کے اعتبار سے اسی وقت زیادہ تھا جب اس کو اٹھایا گیا رکھنے کے وقت حضور کی انگلیاں اس میں نہیں رہی تھیں پھر جب حضور علیہ السلاط اسلام نے اسے رکھ دیا اب اٹھایا گیا تو یقیناً اس وقت برکت جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہو آگے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راوی بھی بڑے پیارے ہیں حضرت جعفر بن محمد امام جعفر صادق رضی اللہ آل اپنے والد یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے پر دادا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے صبحی صبح صبح کھانا بنایا کہ اس میں آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما یہ کھائیں اور حضرت علی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور بھی ہمارے ساتھ کے کھانا کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے حکم دیا تو وہ کھانا صرف دو تین افراد کا تھا اس میں سے ایک, ایک پیالہ بھر کر حضر السلاط اسلام کی تمام ازواج متحرات کے پاس بھیجا گیا اور اس وقت نو ازواج متحرات تھیں اس میں سے پیالہ بھر بھر کے سب کو بھیجا گیا پھر اس کے بعد حضر السلاط اسلام نے کھایا حضرت علی نے کھایا حضرت فاطمہ نے کھایا ان کے بچوں نے کھایا ان کے غلاموں نے کھایا پھر فرماتے ہیں کہ سما فاطل قدرا کہ حضرت فاطمہ نے اس ہانڈی کو اٹھایا وہ ان نہ وہ ایسے ہی ابل رہی تھی جیسے پہلے تھی علی ابھی تک ہانڈی کے اندر موجود تھا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فا اکلنا منها ما شاء الله جتنا اللہ نے چاہا ہم نے اس میں سے کھایا وہ کھانا اتنا ہی موجود تھا وفی روایت جابر بن محمدن ان ابیه ان علی رضی اللہ تعالی عنہم ان فاطمہ طبخت قدرا لغضائها ووجهت علی جن النبي صلى الله علیه وسلم ليتغضا معها فامرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفه صحفه ثم له صلى الله علیه وسلم و ثم له رضي الله تعالی عنهما ثم رفعت القدر وانها لتفيض قالت فاكلنا منها ما شاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے علیہ السلام نے فرمایا کہ احمد قبیلے کے چار سو افراد کو زیادہ راہ دے دو تو حضرت عمر نے کہا کہ چند ساہ سے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس تھوڑا سا ہی رکھا ہوا چند ساہ اور پھر جب وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو کہا تھا کہ صرف اونٹ کے چھوٹا بچہ جب بیٹھا ہو نا اس کے برابر کھجورے رکھی ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں فرمایا جاؤ جاؤ ان کو دو کہتے ہیں کہ وہ گئے سب کو اس میں سے دیا اور جو رکھا کا وہ ویسا ہی کا ویسا باقی فرماتے اگلی روایت جو مشہور معروف ہے حضرت جابد رضی اللہ تعالی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور والد صاحب کے اوپر قرضہ بہت سارا تھا اور تھا بھی یہودیوں کا اکثر یہودی تھے تو اب وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرنے لگے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس وقت نو بہنیں تھیں اب وہ پورے کا پورا مال بھی اتنا نہیں تھا کہ جو ان کا قرضہ ادا کر اور یہود تھے وہ سود پر دیتے تھے سود کے بغیر تو وہ دیتے نہیں تھے اور اس زمانے میں لے لیا وارث صاحب نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک سود کی حرمت ہی نازل نہ ہوئی ہو انتقال ہو گیا انتقال کے بعد یہ یہودی جو تھے یہ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں چاہیے اب الحرک جابر نے کہا کہ جتنا تمہارا اصل ہے اتنا لے لو میرے پاس جتنا موجود ہے وہ لے لو بکیہ چھوڑ دو وہ راضی نہیں ہوئے یہ بادگاہ میں حاضر ہوئے التجا کی اللہ سے تو دعا کی ہوگی اس سے تو انکار ہی نہیں ہے لیکن اپنی مصیبت کے حل کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں اب چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخر بھی ہو چاہے ما تحت اسباب ہو چاہے ماں فوق الاسباب ہو کوئی ہو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں معاملہ بتاتے ہیں تو حضر اسلام نے فرمایا جاؤ اس کے ڈھیر بنا لو یہ آئے اور اپنے اس کے ڈھیر بنا لیے کھجوروں کے ہیں یہ کھجور یہ کھجوری کھجور ایک روایت کے مطابق حضر ال اسلط اسلام آئے اور اس میں آپ چکر لگایا اور آپ پھر آ کے بڑے ڈیر کے پاس یا بڑے ڈیر کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا اس میں سے دیتے رہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس بڑے ڈھیر میں سے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے جتنا بھی ان کے اوپر قرضہ تھا کئی سالوں کا قرضہ تھا وہ سارا کا سارا ادا کر دیا کہتے <سؤال> ہیں باقی ڈھیر کو تو کھیڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی جب اس ڈر کو دیکھا تو وہ ڈیر بھی ویسے کا ویسا ہی تھا وہ یہود تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ واقعہ کیا پیش ا گیا کوئی سبب تو نظر آ نہیں رہا اور سارا کا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بھی ویسے ہی تھا۔ یہ بخادی شریف وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں وہ من ذالک حدیث الجابر فی الدین ابیہ بعد موتہ وقد کان بذل لغرمائی ابیہ اسلم علیه فلم يقبلوه ولم يكن فی ثمرها سنین کفاف دینہم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها يبادر في أصولها فمشافيها ودعا فأوفى منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة وفي رواية مثل ما عطاهم قال وكان الغرماء جهود فعجبون من ذلك آگے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں دو واقعے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے یہ بھی بس کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزے ہی مزے تھے ایک غزبے کے اندر بہت شدید لوگوں کو بھوک لگی حضر الستاط اسلام نے آپ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس یہ جو ٹھیلا ہے اس کے اندر کچھ کھجورے ہیں ایک روایت کے مطابق وہ دس کھجورے تھیں ایک کے مطابق تیرہ کھجورے تھیں تو علیہ السلام نے فرمایا وہ لے آؤ اب حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا اور ایک اس میں سے مٹھی نکالی اور اس کو پھیلا دیا اور اس پر برکت کی دعا کی پھر فرمایا کے دس بندوں کو بلاؤ کہتے ہیں وہ دس آئے اور دس کے دس اس میں سے کھاتے رہے یہاں تک کے سارے کے سارے اس سے سیر ہو گئے وہ کھاتے تھے عام طور پر اہل عرب پھر اس کے بعد 10 اور بلائے گئے وہ کھاتے رہے حتیٰ ات عمل حتیٰ کہ حضور نے پورے کے پورے لشکر کو کھلا دیا اور سارے کے سارے سلیہلاد اسلام نے فرمایا کہ خذ ماجی تبھی ودغل ید کا وق بن من ہو ہو کہ اس کو لے لو اور اس میں ہاتھ ڈال کے کھاتے رہنا کھاتے رہنا اور اس میں سے لیتے رہنا لیکن اس کو کبھی بھی الٹنا نہیں اس کو کبھی مجھے ہٹنا نہیں حضرت ابو حر رضی اللہ تعلیہ فرماتے ہیں میں نے اس پر قبضہ کر لیا اور میں اس کو کھاتا رہا کھاتا رہا کب تک کھاتا رہا حضور استاط اسلام جب تک دنیا میں تشریف فرا رہے اس میں بھی کھاتا رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تنہوں کے زمانۂ خلافت میں بھی کھاتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعلن کے خلافت میں بھی کھاتا رہا حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری خلافت میں جب ان کا انتقال ہوا وہ شہید ہوئے تو اس وقت مجھ سے یہ لوٹ لیا گیا اور وہ غائب ہو گیا چلا گیا کسی کے پاس یعنی تقریباً اس کو پچیس چھبیس سال تک و دس سے تیرہ کھجورے تھیں وہ کھاتے رہے اس میں سے وقال ابو رضی اللہ تعالی عنہ اصاب الناس محمصت فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من منشئی قلت نعم شيء من التماري في المزود قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعى ثم قال ادعوا عشرة فأكلوا حتى شبع ثم عشرة كذلك حتى ادعمل جيش كلهم شبعوا قال خذ جئت به وادخل يدك منه ولا تكبه فقبضت على اكثر ما جئت به فاكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرا الى ان قتل عثمان فن و معروف واقع حضرت ابین رضی اللہ تعالیٰ کی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر مجھے لے کر چلے تو ایک دودھ کا پیالہ حضورت اسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فتن دیا گیا اب حضور علیہ اسلام نے فرمایا کہ اہل صفا کو بلاؤ تو فرماتے ہیں فکول تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اتنا سا دودھ ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس کو پی لیتا ہے کہ گوڑ میں پی جاتا تو اس کے ذریعے سے میں قوت حاصل کرتا لیکن بہرحال حضرت السلاط اسلام کا حکم تھا تو میں نے اس پر عمل کیا میں نے سب کو بلایا حضر الصلاۃ اسلام نے حکم دیا کہ ان کو پلانا شروع کرو میں نے پلانا شروع کیا ایک کو دیا اس نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا پھر دوسرے نے دیا وہ پیا وہ سیراب ہو گیا یہاں تک کہ سب نے پی لیا اب فرماتے حضر السلام نے پیالہ لیا اسلم القدہ حضر جانتے تو تھے کہ ابو رضی اللہ عنہ کو بھوک بڑی زور کی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود پہلے سب کو پلایا پھر اس کے بعد اب بھی اب رضی اللہ عنہ سے پیانا لے لیا فرمایا بقیتو انا و انتا میں بھی باقی ہوں اور تم بھی باقی ہو پھر فرمایا اقعد فشرب اب بیٹ جاؤ پیو اس میں سے آخر ہوں کہتے ہیں میں نے پیا پھر فرمایا اشرب اور پیو وما زیادہ یقینا حضر فرماتے رہے پیو پیو وشرف حتہ کل تو یہاں تک کہ میں نے کہا لا اب نہیں ہو سکتا واقعی ماں <تصفيق> کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب گنجائش نہیں ہے حضورۃسلام نے وہ پیالہ لیا اللہ کی حمد کی وسما اور اللہ کا نام لیا بسم اللہ پڑھا وہ شریف الفلا اب جو کچھ باقی تھا وہ آپ علیہ اسلام نے اسے پی لیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیبی جانتا ہے کہ کیا تھا کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو آخر کے اندر پلایا حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں نہیں پلایا یہ اللہ اور اس کے رسول درمیان ہی راز ہے امام علیہ سنت کا بڑا مشہور و معروف اس حوالے سے شعر ہے کیوں جناب ابو ہریرا کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا پھر گیا یعنی بھر گیا پھر جانا یعنی ویسے تو پھر جانا ادھر ادھر ہو جانا ہوتا ہے لیکن پھر جانا یہاں پر اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی سیراب ہو جائے تو اب منہ پھیر لیتا ہے کہ بس بس بس بوت ہو گیا سب ستر صاحبوں کا منہ پھیر گیا آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت خالد بن عبد العضا یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی ان کی اولاد بڑی کثیر تھی گھر والے بہت زیادہ تھے یہ بکری ذبح کرتے تو پورے گھر والوں کو ایک ایک ہڈی بھی صحیح پوری نہیں ملا کرتے تھے جی. اتنے افراد گھر کے اندر موجود تھے حضور علیہ السلاق اسلام نے اس بکری میں سے کھایا اور کھانے کے بعد بقیہ ان کے ڈول کے اندر انڈیل دیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی وہ کھانا جو ہے پورے گھر کے اندر تقسیم کر دیا گیا انہوں نے اتنا کھایا کہ وہ باقی بچا رہ گیا سب نے کھا لیا پورا گھر کھا چکا لیکن وہ ویسے کا ویسا باقی تھا وفی حدیث خالد و فضلتها في دلو و ذكر خبره اگلی حضرت فاطمہ فاطمہ جب ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک برتن کے اندر چند کلو چار یا پانچ مت جو ہے وہ کھجورے لے کر آئے اور ایک چھوٹا اونٹ کا بچہ یہ ضبع کیا جائے آپ دونوں کے ولیمے کے لیے تو حضرت بلال علی اللہ تعالی عنہ و لے کر آئے حضر علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پھر اس کے بعد لوگ جماعت در جماعت اس کے اندر داخل ہوتے رہے یاکلونہ کلو نہ مینہا حتہ فراغ تھوڑا سا کھانا ایک چھوٹا سا اونٹ کا بچہ وہ ذبح کیا گیا یا وہ ذبح بھی نہ کیا گیا فقط وہ کھانا لایا گیا جو کھجوروں کی صورت میں تھا تمام کے تمام نے اس میں سے کھا لیا وہ بقیت مینہ فبل فبر اور اس میں سے بہت کچھ باقی رہ گیا حضور علیہ السلاط نے اس میں برکت کی دعا کی تھی پھر اس کے بعد حضر الصلاط اسلام نے جو باقی بچا تھا وہ اپنی ازواج متحرات کے پاس بھیجا اور فرمائے کہ تم کھاؤ اور جو بھی تمہارے پاس ملنے والا آ رہا ہے اس میں سے کھلاؤں انہوں نے بھی کھایا اور جو ملنے آتا جاتا تھا اس کو بھی وفي حديث الآجري في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة ويذبح جزورا لوليمتهما قال فأتيته بذلك فتعان في رأسها ثم أدخل الناس رفقة رفقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبارك فيها اب امر بحملها الى ازواجه وقال كلنا واطعن من غشيكنا وفي حديث أنث تسوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في طور فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه وادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاثمائة حتى ملعوا الصفة والحجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا یہ وہی واقعہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھے بیان ہوا یہ حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ ان میں بھی حضرت اسلام نے حضرت انس کو کہا کہ جو ملتا ہے اس کو بلاتے آؤ تو پھر سب جمع ہو گئے تین سو سے زیادہ افراد اور پھر حضور السط اسلام نے فرمایا دس دس کا حلقہ بنا لو دس دس کا حلقہ یا تو گھر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یعنی رقبے کے اعتبار سے یا برتن کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہ دس دس کا حلقہ بنا کے یہ کھاتے رہے اور سب نے کھا لیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اٹھانے کا حکم ہوا تو میں نہیں جانتا کہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا اس وقت زیادہ تھا یہ <قلت> <قلت> تمام واقعات بیان کر کے قاضی یازمال کی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان فصول کی جو احادیث ہیں یہ صحیح حدیثوں کے اندر ہیں اور اس حدیث کے جو راوی ہیں روایت کرنے والے ہیں یہ دس سے زیادہ صحاب علی موجود ہیں اور تابعین کی تعداد تو ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے اور پھر اس کے بعد جنہوں نے تابعین سے روایت کیا ان کی تو تعداد ہی شمار نہیں ہو سکتی اس لیے فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ مشہور قصوں میں بیان ہوتے ہیں جب حضرال اللہ کے مشہور مشہور قصے بیان کرنے ہوں تو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں اور جہاں پر کثیر لوگ جمع ہو وہاں پر یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اتنی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں ہیں اس لیے ان کے اندر جھوٹ کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر یہ غلط ہوتی تو اس کا رد کرنے والے موجود تھے کہ جو کبھی بھی بری بات کے اوپر خاموش نہیں رہا کرتے تھے تو حضر الساط استعمال کی یہ روایتیں گویا کہ متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ اسلام سے اس طرح کے واقعات بکثرت یہ ظاہر ہوئے یہ کچھ واقعات ہیں جو بیان کیے ہیں یہی باتیں تھیں اب آگے مزید اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہیں حضور علیہ اسلام کی نبوت کی گواہی درختوں کے ذریعے ٹہنیوں کے ذریعے جمادات کے ذریعے بہت ساری چیزوں کے ذریعے مسلسل قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی بیان فرمائیں گے اللہ جل شان ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے آپ علیہ اصلاۃ اسلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی عقیدت محبت اللہ تبارک و ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے امین بجہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم